رقمان رحیم تیس مئی دو ہزار بیس ذاتوں میں سبق نمبر آٹھ لولا جو ہوتا ہے آپ نے لندہ میں پڑھا ہوگا لولا بھی ہوتا ہے اس کا جو مدخول ہوتا ہے وہ بھی مبتدہ واقعہ ہوتا ہے لولا کا مدخول لولا علی یون لا عمر او کہ اس کا مبتدا جو اس پہ یہ داخل ہوگا وہ مبتدہ واقعہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اصل میں یہاں پہ خبر معصوف ہوتی ہے اصل میں تھا لولا علی موجودن لولا علی موجودن موجود کا یہ لام جو آیا یہ یہ لولا یا لوق وغیرہ کے جواب میں جو ہے نا لام وغیرہ آتا ہے تو یہ جواب آ رہا ہے اس میں سے تو لولا علی علی جو ہے نا یہ جو ہے مبت واقعہ ہوگا تو لولا کا جو مدخول ہوتا ہے وہ بھی مبتدہ واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ خبر معصوف ہے لو لا علی جن لحالا کا عمارو اصل میں تھا لولا لا موجودن موجود کا عمارو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تمام ذاتوں کو سمجھنے کی توفیق نصف فرمائے